اَمَّا بَعْضُ ظَافِهُ ذُبِيلًا إِنَّ الشَّيْطَانَ عَلِيمٌ وَجِيهٌ بِسْمِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَقَدْ خَلَقَ الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا اللَّهُ خَلَقَ آفَا فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ثُمَّ مَا نَقُمْ بَعْدَ ذَاكَ لَمْ يَتُومَ ثُمَّ إِنَّ نمل کی ایک آیت نازل ہوئی اور وہ آیت اللہ نے حضرت سلیمان علیہ اللہ پر نازل فرمائی تھی وہی آیت سرکار جو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی وہ آیت یہ ہے انہو من منسلئی مانو ان بسم اللہ الرحمن رحمان سورہ نمن کے اندر جب یہ آیت پوری کی پوری نازن ہو گئی ان منسلئی مانو ان بسم اللہ الرحمن رحمان تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ آئندہ سے آیت رحمت اس طرح پر لکھی جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طریقے سے یہ آیت لکھی جانے لگی اور قرآن کریم کا آحاف قرآن کریم کی ابتدا اسی آیت سے ہوتی علماء نے لکھا ہے کہ آیت رحمت سے انسان تلاوت کرنے والا قرآن میں داخل ہو رہا ہے فرمایا کہ آیت رحمت کی مثال ایسی ہے جیسے قصر شاہی کا شاندار دروازہ اگر دروازہ شاندار ہے تو اندر سامان بھی شاہانہ ہوگا اور اگر دروازہ معمولی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اندر اس کے کوئی بوریا بوریا بچھا ہوا ہے کوئی شاہانہ سامان نہیں ہے اسی لیے پہلے زمانے میں لوگ حویلیاں بنایا کرتے تھے اور دروازہ بڑا شاندار ہوتا تھا اندر سے چاہے چھوٹے چھوٹے کپڑے حضرت اب شاہ عبد العزیز صاحب محدث سے دہلی اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے فرمایا کہ ایک ساحل اور ایک فقیر کسی محلے سے گزرا ایک مکان پر نظر پڑی تو دیکھا کہ اس کا دروازہ بڑا شاندار سوچنے لگا کہ یا اللہ جس مکان کا دروازہ اتنا شاندار ہو اس مکان کا رہنے والا کتنا شاندار ہوگا لہذا آج کسی دروازے پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے آج کسی دروازے کے اوپر اپنا سوال کرنا چاہیے اس نے کھڑے ہو کے وہاں سوال کیا اور خیال یہ تھا کہ آج جو کچھ میری جھولی میں ملے گا وہ اس دروازے کے مطابق ملے گا آج. اندر سے کوئی بچہ آیا اور آ کر آٹے کی ذرا سی چٹکی دے کے چلا گیا اس ساحل کو اور فقیر کو بڑا غصہ آیا یہ وہ آٹے کی چٹکی لے کے چلا گیا اپنے گھر اور اپنے گھر سے جا کے ایک تھاڑا اور کدال اٹھا کے لایا اور چڑھ گیا مکان پر اور وہ جو شاندار دروازہ تھا اس کی اینٹیں گرانا شروع کر مالک مالی کے مکان آیا اس نے کہا ارے میاں پاگل اور دیوانے ہوئے ہو یہ میرا مکان اور میرا محل کا دروازہ کیوں اس نے کہا کہ جلانے کی وجہ یہ ہے کہ یہ آپ کا شاندار دروازہ ہے اور یہ اس دروازے کی بھیک ہے جو آپ کے سامنے یہ ذرا تھی چٹکی آٹے ان دونوں کے درمیان کوئی رابطہ نہیں ہے یہ آٹے کی چٹکی یہ بتاتی ہے کہ یہ کسی شاندار دروازے کی آٹا نہیں ہے اور شاندار دروازہ یہ بتا رہا ہے کہ یہاں سے بڑا عطیہ ملنا چاہیے آتے کی چھٹّی نہیں ملنی چاہیے مہربانی کر کے یا تو آپ میرے اتیے کو دروازے کے برابر کر دیں ورنہ میں آپ کے دروازے کو اطیے کے برابر کیے دیتا ہوں شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ آیت رحمت ہے قرآن کا تلاوت کرنے والا سب سے پہلے باب رحمت سے داخل ہوتا ہے اور جب باب رحمت سے اس کا داخلہ ہے تو اندر پتہ نہیں کیسے کیسے افضال اور کیسے کیسے اللہ کی ہتایا اور کیسے, کیسے کیسے اللہ کے احسانات آپ کو اندر جاتی ملیں گی لمبی ہو گئی عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ صورت بھی اس لیے مشہور ہے کہ اس کے شروع میں بسم اللہ رحمان الرحیم نہیں پڑی جاتی ہے. ایک مسئلہ ہے اور مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ اصل میں اگر ایک جز بیان کیا جائے تو اس میں شبہ در شبہ پیدا ہوتا چلا جاتا ہے پتہ نہیں کوئی کیا سمجھے گا اس میں بھی ایک بات یہ یاد رکھیے اگر آپ سورے توبہ سے تلاوت کی ابتدا کر رہے ہیں تو فوکہ نے لکھا ہے کہ اس وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تلاوت کریں گے اس لیے کہ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ توبہ پر نہیں ہے بلکہ یہ ابتداء تلاوت پر ہے اور تلاوت کی ابتدا جہاں سے بھی کی جائے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کی جاتی ہے ہاں اگر آپ اوپر سے تلاوت کرتے چلے آ رہے ہیں سورہ توبہ آ گئی اب سورہ توبہ پر بسم اللہ کی تلاوت نہیں کی میں نے عرض کیا کہ صورت اب تعلی نے ایک واقعہ ایسا بیان فرمایا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور میں آپ کے اسی واقعے کو اس لیے منتخب کرتا ہوں کہ میرا یہ خیال ہے اگر ہم اپنی بیماریوں میں سے اگر واقعی جڑ کا پتہ چلائیں کہ اصل جڑ کیا ہے ہماری تمام بیماریوں کی تو جڑ ایک ہے وہ یہ کہ ہم اپنی محبت کا اظہار زبان سے کرتے ہیں شاید محبت کی حقیقت سے واقف نہیں یعنی اصل وجہ ہماری یہ ہے کہ ہمارے دل میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ محبت نہیں ہے جو محبت خود حضور چاہتے ہیں. وہ محبت تو بے شک ہے کہ ہم اور آپ اس تیئیس سال کے اندر میرا خیال یہ ہے کہ تیئیس لاکھ آپ نے جل سے کر ڈالے ہوں گے صبح شام سی رسول نبی کی مجلسیں ہوتی ہیں میلاز النبی کی نسلیں ہوتی ہیں ہم اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں علامہ اقبال کا ایک شعر یاد آیا فرمایا کہ رہا نہ ہلکا صوفی میں سوزے مشتافی رہا نہ ہلکا صوفی میں سوزے مشتاقی فسانہ کرامات رہ گئے باقی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم اوساف بیان کرتے ہیں لیکن اگر ہم سے اور آپ سے کوئی پوچھے کہ اس سال کے عرصے میں سرکار دو عالم کی سیرت کا کوئی اثر ہم نے اپنی زندگیوں میں پیدا کیا تو میرا یہ خیال ہے کہ ہماری گرد میں شرم سے جھوٹ جاتی ہوں وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ اصل میں محبت کے لب سے واقف ہیں محبت کی حقیقت سے واقف ہیں لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید میم ہے بے تے اس کا نام محبت ہے نہیں اس کا نام محبت نہیں مولانا جلال الدین رومی فرماتے ہیں فرمایا کہ تو بیک زخم گرے توبہ زب زخم گرے زانی زیشک تو, زی تو بجز نامے کے می دانی شاید اس کا نام تم جانتے ہو تم اس کی حقیقت نہیں جانتے ہو یہی وجہ ہے کہ جب ذرا سی چوٹ لگی تو تم چھوڑ جاتے شیخ سازی کی طرف بہت سے واقعات غلط سلط بھی مشہور ہو گئے اور فارسی کے بہت سے محاورات مثلا آپ نے یہ سنا ہوگا کہ دردلوئم سنت پیغمبری آؤ بھائی مہلنے والوں آؤ نکل کے آؤ دیکھو میرے گلے میں سنت رسول ہے تو لکھا ہے کہ ان کو اصل میں شادیوں کا اور نکاح کا بڑا شوق تھا ایک کم عمر بدمزاج لڑکی سے انہوں نے شادی کر لی انہوں نے کہا کہ اس میں سالن یا دال میں نمک کم ہے وہ غصے میں آ کے وہ ہانڈی اٹھا کے لائی اور ان کے سر پہ جو پٹکی تو ہانڈی تو ٹوٹ گئی اور وہ گلا اور گھیرا جو تھا وہ گلے میں آ گیا یہ نکلے ہوئے باہر چلے گئے اور لوگوں کو بلا کے کہا کہ درگلو ہم سنتے پیغمبری دیکھو بھائی میرے گلے میں سنت پیغمبری دیکھو لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ زیادہ تر فرضی قسم کے واقعات ہیں انہی میں سے ایک واقعہ یہ بھی کہ انہوں نے اپنی محبت کا اظہار کیا کسی سے اور وہ بڑا چالاک آدمی تھا اس نے کہا کہ اگر آپ کو واقعی مجھ سے محبت ہے تو چلیے ذرا سمندر میں تیرنے چلے دریا میں تیرنے چلے شیخ سازی تیرنا جانتے نہیں تھے وہ چلا جا رہا ہے اور شیخ سازی کو لے جا رہا ہے ابھی دیکھا کہ ٹکنو ٹکلو پانی آیا تو شیخ شیخسادی نے بھی انکار نہیں کیا پنڈلوں تک آیا تب بھی انکار نہیں کیا گٹروں تک پانی ہو گیا تب بھی انکار نہیں کیا لیکن جب چاندوں تک پانی چڑھ گیا اور شیخ سادی کچھ ہلے لگے تو یہ کہہ کے واپس آ گئے کہ اس پہ شادی تابزانو سادی کا عشق بس بانو تک ہے اس سے آگے نہیں معاف کرو میں جان دینے کو تیار نہیں ہمیں بھی یہ سوچنا چاہیے کہ آیا ہم جو عشق اور محبت کا دعوی کرتے ہیں ہمارے ذہن میں مفوم کیا ہے اور سرکار جو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے کس محبت کی توقع رکھتے ہیں کس عشق کی امید رکھتے ہیں وہ کون سی محبت ہے مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ نے بہت سی حکایتیں لکھی ہیں لکھا ہے کہ ایک شخص نے اپنی محبت کا اظہار کیا اور اپنے محبوب کے فراق میں بڑا روتا تھا اور معلوم نہیں روتا تھا یا نہیں روتا تھا لیکن بہرحال اظہار فراق بہت کرتا تھا محبوب نے کہا کہ آپ بارہ بجے بارہ بجے میرا انتظار کیجئے میں بارہ بجے آؤں گا یہ انتظار میں ہے آشف اے نامدار انتظار فرما رہے ہیں یہ بارہ بجے نہیں پہنچے ایک ڈیڑھ گھنٹے کے بعد پہنچے جا کے دیکھا تو یہ عاشق صاحب بڑے زور زور سے خطراتی لے گئے شیخ سادی نے لکھا ہے کہ یہ جو محبوب گیا یہ اپنے ساتھ اخروٹ لے لیا تھا اخروٹ لے جا کے اس کی جیب میں رکھ دیے آشف کی اور کرتا لے کے ذرا دامن سے پھاڑ دیا آفتی پھاڑ دی شیخ دادی نے لکھا ہے مولانا جلال الدین رومی نے لکھا ہے کہ اس نے یہ اخروٹ اس لیے رکھے آفتی پھاڑی دامن پھاڑا یہ بتانا چاہتا ہے ارے ظالم اگر محبوب تمہارا بارہ بجے تک نہیں آیا تو تم ایک گھنٹے کے بعد خراشے لینے لگے محبت تو اسے کہتے ہیں کہ آنکھوں آنکھوں میں رات گزر جاتی ہے ستارے گنتا رہتا ہے اور نیند نہیں آتی یہ کیسے آشتزار ہیں جو ہر لے رہے اس نے اخروٹ گیب میں رکھ دیے اور یہ کہا کہ ابھی تو آپ مکتب عشق کے بچے ہیں جس طرح بچے اخروٹ سے کھیلا کرتے ہیں آسین پھٹی ہوتی ہے دامن پھٹا ہوتا ہے اسی طرح آپ کا بھی دامن پھٹا ہوا آپ کیا جانے کہ محبت کسی کے مولانا جلال الدین رومی رحمتہ اللہ علیہ نے ایک اور حکایت لکھی ایک صاحب کے دل میں بڑا شوق تھا کہ میں اپنی کمر کے اوپر شیر کی تصویر بنواؤں یعنی بعض لوگ تو ایک ذرا سا پھول بنا لیتے ہیں کوئی ذرا سا نام لکھ لیتا ہے کوئی اور کوئی چیز بنا لیتا ہے تو وہ جو سوئی کے ذریعے سے مسالہ اندر داخل کرتے ہیں اس سے بڑی تکلیف ہوتی ہے بدن کو گودا جاتا ہے آپ کی ہمت دیکھیے فرماتے کہ مجھے یہ شوق ہے کہ میری کمر کے اوپر شیر بناؤ وہ گودنے والا اپنے اوزار اور مسالہ مسالہ لے کے سب آ گیا کہاں کرتا اتاروں کرتا اتار دیا اب جو اس نے سوئی رکھی اپنے اوزار رکھے بڑی زور سے چیخ ماری اس نے کہا ارے بھائی کیا کرتا ہے اس نے کہا بھائی شیر بنا رہا ہوں نے کہا بھائی شیر تو بنا رہا ہے لیکن کہاں سے شروع کیا ہے نے کہا حضور دم کی طرف سے شروع کیا آپ فرماتے ہیں یار دم بنانے میں تو بڑی تکلیف ہوتی ہے آشو بلا دم کا بھی تو شیر ہوتا ہے دم نہ بنا یہ تکلیف مجھ سے نہیں پڑتا ہے انہوں نے کہا جی بہت اچھا کام میرا آسان ہو اس نے پھر سوئی رکھی تو پھر زور سے آپ اور کہا کہ اب کیا بناتا اس نے کہا کہ میں نے سے شروع تو آپ فرماتے ہیں ارے یار بلا سر کا بھی تو شیر ہوتا ہے جب وہ ٹانگوں سے شروع کرے تو آپ فرماتے ہیں یار بلا ٹانگوں کا بھی تو شیر ہوتا ہے جب پیٹ سے شروع کرے تو کہتا یار بلا پیٹ کے بھی تو شیر ہوتا ہے جلال الدین رومی نے لکھا ہے اس گودنے والے نے غصے میں آ کر اپنے اوزار پھینک دیے اور اوزار پھینک کے اس نے کہا اس نے کہا کہ شیر بے گوشو سرو اشکم کے دید شیر بے گو شو سرو اشکم کے دید ای چنی شیر ادا ہم نافری ارے ظالم تو کہتا ہے کہ سر نہ بنا کام نہ بنا پیٹ نہ بنا ٹانگے نہ بنا زم نہ بنا شیر بنا دے ارے ظالم ایسا شیر تو خدا نے بھی نہیں پیدا کیا میں تیری کمر پہ کہاں سے بنا فرمایا کہ تو بےت زخم گرے زانی تو بیک زخم گرے زانی زیش تو بجز نہ میں کے می عشق زب عد میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں صحابہ منتظر ہیں آپ نے اپنی تلوار نکالی اور فرمایا کہ میں کو جو حادثت تم میں سے میری تلوار کون لے گا تمام صحابہ نے دو دو ہاتھ کر کے بڑھا دیا یا رسول اللہ ہمیں دے دی ہمیں دے دی آپ نے فرمایا اس طرح نہیں تم یہ بتاؤ کہ تم میں سے اس تلوار کا حق کون ادا کرے ابھی کسی کو معلوم نہیں کہ اس کا حق کیا ہے حضرت ابو دجانا سبحان اللہ حضرت ابو دجانا رضی اللہ تعالی ہو ایک وہ صحابی ہیں کہ کسی شخص نے ان کو کسی حالت میں اتراتے ہوئے نہیں دیکھا لیکن جب میں گانے جہاد میں جاتے تھے اس طرح اترا کر شوخیاں کرتے ہوئے جاتے تھے کہ رسول اللہ نے دیکھا فرمایا خدا کی قسم ابود جانا خدا کو تیری یہ چال پسند نہیں ہے مگر چونکہ جہاد میں جا رہا ہے اس لیے یہ چال خدا کو پسند تھی ابود جانا کی خاصیت یہ تھی کہ جب وہ جہاد میں معلوم ہوتا تھا کہ اس سے زیادہ مستی پیدا کرنے والی کوئی چیز کے لیے وہ آگے کو بڑھے اور کہا کہ یا رسول اللہ میں حاصل نہ کرتا فضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار ابو دیگانہ کو دے دی حدیث میں آتا ہے صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اس تلوار کا کیا حق ہے یاد رکھیے جتنا جتنا شرف ملتا ہے جتنا جتنا مرتبہ بنتا ہے اتنا ہی ذمہ داریاں بھی بنتی ہیں صاحبہ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ آپ کی اس تلوار کا کیا حق ہے فرمایا کہ اس تلوار کا حق یہ ہے کہ جس کے ہاتھ میں یہ تلوار ہو وہ پیچھے کی صف میں نظر نہ آئے وہ سامنے کی صف میں نظر آئے یہ تلوار رسول کی تلوار ہے پیچھے نہیں رہے اور جس کو اپنی جان عزیز ہو اور وہ پیچھے رہنا چاہتا ہو تو رسول اللہ کی تلوار لے کر فرمایا کہ ہاں وہ نہیں ہاں وہ نہیں وفا پر جاؤ وہ بے وفا صحیح جس کو جانو دل عزیز اس کی گلی میں جائے کیوں اگر کسی کو جان اپنی پیاری ہے کہے کو لیتے ہو تلوار آپ نے فرمایا کہ اس تلوار کا حق یہ ہے کہ اس تلوار کا لینے والا اگلی سو ہے نظم ہے اگر سبحان اللہ سبحان اللہ اسلام نے بتایا ہے بہادری کسے کہتے ہیں خون بہانے کا نام بہادری نہیں ہے اسی لیے نہ اوپر حملہ کرنا عورتوں پر حملہ کرنا کمزوروں پہ حملہ کرنا اسلام کی نظر میں بہادری نہیں ہے اسلام کی نظر میں بزدلی ہے یہی وجہ ہے کہ اسلام نے کبھی اجازت نہیں دی ہے کہ بغیر اعلان کے اور بغیر آپ اطلاع کے آپ حملہ نہ کریں جیسے آپ نے سن پینسٹھ میں دیکھا ہوگا کہ بھارت نے سوتے ہوئے انسانوں کے اوپر حملہ کیا مسجدوں کے معذن اور امام مارے گئے بچے تباہ ہوئے ہیں اور ضعیف مارے گئے اسلام کے احکام یہ ہیں کہ خبردار صرف لڑنے والے مارے جائیں بوڑھوں پر تلوار نہ چلائی جائے عورتوں پر تلوار نہ چلائی جائے بچوں پر تلوار نہ چلائی جائے راہدوں پر تلوار نہ چلائی جائے جو عبادت خانوں میں بیٹھے تو میں نے عرض کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس تلوار کا دوسرا حق یہ ہے کہ اس تلوار کو اس تلوار سے کسی بچے یا کسی عورت کو نہ مارا جائے یہ تلوار رسول کی تلوار تھی میں یہ بات کر رہا تھا کہ حضرت ابو جانن تلوار کا حق ادا میدان جہاد کے اندر اور کیا خدا کی قسم ایسا معذنا ایمان سے کہتا ہوں اصل میں ہمیں اور آپ کو زندگی میں شاید کوئی بہتر سے بہتر کھانا اتنا لذیذ نہیں معلوم ہوتا تھا جتنا صحابہ کو شہادت لذیذ معلوم ہوتی تھی ویسے نہیں کہہ رہا ہوں واقعہ لکھا ہے حضرت صادر مقاص رضی اللہ تعالیٰ آج ہوں. یہ غزوہ احد میں اور ایک دوسرے صاحبی ہمیں نام بھول رہا ہوں ان دونوں نے کہا بھئی دیکھو ابھی تو لڑائی شروع نہیں ہوئی نا تو بیٹھ کے ہم گپ مارنے کے تو عادی نہیں ہے. چلو آؤ بیٹھ کے دعا کریں اور فرمایا کہ دعا اس طریقے پہ کرے کہ تم جو دعا کرو میں آمین کہوں جو میں دعا کروں تم آمین کہوں اس لیے کہ قرآن کریم کی زبان میں ایک دعا مانگنے والا ایک آمین کہنے والا دونوں کو قرآن دعا مانگنے والا کہتا ہے حضرت موسا علیہ صلاحت وسلام اور حضرت ہارون حضرت موسا دعا مانگ رہے ہیں حضرت ہارون آمین کہہ رہے ہیں قرآن کریم نے کہا قب اجیبت دعوت تم دونوں کی دعائیں قبول کر لی گئیں آلہ کے دعا تو ایک ہی مانگ رہے تھے ایک آمین کہہ رہے تھے معلوم ہوا آمین کہنے والے کا مرتبہ دعا مانگنے والے کے برابر کہ فرمایا کہ تم دعا مانگو میں آمین کہوں میں دعا مانگو تم امین کیا بہت اچھا ولیم نا صفی ماں یا ہر ایک کا ذوق الگ الگ کسی کا ذوق یہ ہے کہ میں کوئی کافر ہوئے زمین پہ نہ چھوڑوں پہ دیکھ کر اور کسی کا ذوق یہ ہے کہ میں راہ خدا میں مارا جاؤں اور مجھے درجہ شہادت ملے دعا کی جا رہی دو ہے, دو ہے. دو وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ! اللہ میرا کسی نہایت سخت کافر سے مقابلہ ہو آمین اور بہت دیر تک میرا اس کے ساتھ جھگڑا ہو آمین اور پھر میں اس کو چت کر دوں آمین پھر میں اسے قتل کر دوں آمین یہ آمین آمین کہہ رہے ہیں انہوں نے کہا تمہاری دعا تو ہو چکی اب میری دعا تم آمین کہو یہ کہتے ہیں کہ اللہ میرا کسی نہایت سخت کافر سے مقابلہ ہو دیر تک اس سے مقابلہ ہوتا رہے آمین اور اس کے بعد میں شہید کر دیا جاؤں ماروں نہیں میں شہید کر دیا جاؤں کہتے آمین اور اس کے بعد میرے ناک کان آنکھ سب کاٹ دیے جائیں مجھے مسلا بنا دیا جائے اور وہ آمین کہہ رہے ہیں سنیے فرمایا کہ اور اسی طریقے پر میں اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیا جاؤں میری آنکھ ناک کان سب کٹے ہوئے ہوں اللہ تعالیٰ مجھ سے دریافت کریں اور پوچھیں کہ ہم نے تو تجھے آنکھ ناک کے ساتھ پیدا کیا تھا تیری آنکھ ناک کان کہاں ہے میں کہوں کہ اے اللہ تیرے راستے میں کٹوا کے آیا ہوں اور وہ امین آمید, آمید کہ آپ اندازہ لگائیے ایسا معلوم ہوتا ہے دنیا میں سب سے زیادہ جو لذیذ چیز ہے اور میں نے ویسے ہی نہیں کہا مجھے بات بھی یاد آ گئی ایک صحابی ہے جن کو مصلہ بنا دیا گیا ہے ان پر چادر ڈھکی ہوئی ہے ان کے صاحبزادے فرماتے ہیں یا رسول اللہ چادر ہٹا کے دکھاؤں فرمایا نہیں ضرورت نہیں ان کو دفن کر دیا گیا اگلے دن دیکھا صاحبزادے رنجیدہ ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ آپ خاموش خاموش کیوں ہیں آپ رنجیدہ کیوں ہیں انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا تو آپ نے فرمایا کیا اپنے باپ کی اس شہادت پر آپ رنجیدہ ہیں کہ کان ناک آنکھ سب کاٹ کے مسلا بنا دیا گیا ہاتھ پاؤں سب رونے لگے اور کہا کہ ہاں یا رسول اللہ میں صرف اس بات سے میرا دل رنجیدہ ہے کہ دیکھیے شہادت بھی ملی ہے کیسی ملی ہے آنکھ ناک کان وغیرہ تک سب کاٹ کیے آپ نے فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے کہ تمہارے باپ سے خدا نے کیا کلام کیا اور تمہارے باپ نے کیا جواب دیا کہ یا رسول اللہ مجھے نہیں معلوم آپ نے فرمایا کہ جب تمہارے باپ کی حاضری ہوئی بار خداوندی خدا بندی میں اللہ تعالی نے فرمایا تم ہمارے راستے میں اتنی بڑی قربانی دے کر آئے ہو مانگو کیا مانتے ہو جو کچھ مانگو گے دیا جائے گا آپ نے فرمایا کہ تمہارے باپ نے یہ کہا اے اللہ میں جو کچھ قربانی دے چکا ہوں اس کے بدلے میں اگر آپ مجھے کچھ دینا چاہتے ہیں میں کچھ نہیں مانگتا صرف اتنا مانگتا ہوں کہ آپ مجھے دوبارہ زندگی عطا فرما دیں تاکہ اسی طریقے سے لذت شہادت دوبارہ حاصل کرو جو لذت شہادت میں مجھے ملی ہے میں تو صرف وہ لذت اصل میں اٹھانا چاہتا ہوں اگر آپ دینے ہی پر تلے ہوئے ہیں تو زندگی دے دیجئے تاکہ دوبارہ مجھے لذت شہادت مل جائے علماء نے لکھا ہے کہ دیکھنے میں بظاہر شہید کے گلے پہ چھری چلی ہے زخم ہے مگر فرمایا کہ جو شہید ظلمن مارو دیا جاتا ہے یا کافروں کی طرف سے مار دیا جاتا ہے مگر فرمایا کہ جو شہید ظلمن مارو دیا جاتا ہے یا کافروں کی طرف سے مار دیا جائے فرمایا اس کو تکلیف بالکل اتنی ہوتی ہے جیسے آپ کے زندگی میں کوئی چونٹی کاٹے اس سے زیادہ نہیں ہو خیل. تو میں عرض یہ کر رہا تھا اصل بات جو ہے وہ یہ ہے کہ محبت ہمارے دلوں میں آج رہی نہیں ہے رونا بس اسی کا ہے علامہ اقبال کے دو شیر یاد آ گئے قوم کے حالات پر کبھی کبھی وہ مسلمان آج تیرے پاس دنیا کی ساری نعمتیں موجود ہیں لیکن تیرے دامن میں محبت کا ہیرا نہیں ہے آج وہ تڑپ نہیں وہ ذوق نہیں وہ شوق نہیں سب چیزیں ہیں فرمایا کہ ہر طرح کی خوبی دی خالق نے تمہیں لیکن ہر طرح کی خوبی دی خالق نے تمہیں لیکن تھوڑی سی ضرورت ہے آنکھوں میں مروت کی وہ نہیں فرمایا کہ ایسی ہی شو کو سوز گرد میشناسی ہسرے ماں باما اے مسلمان تجھے معلوم ہے کہ زمانے نے تیرے ساتھ کیا, کیا ہے اور جب زمانہ کرتا ہے تو زمانہ اصل میں اسکولوں کالجوں یونیورسٹیوں کے ذریعے سے کرتا ہے زمانہ جب کسی قوم کے اندر اچھا انقلاب آتا ہے تو چھوٹی نسل کے ذریعے سے آتا ہے اور جب انقلاب شر آتا ہے تو انہی چھوٹے بچوں کے ذریعے سے آتا ہے فرمایا کہ ایسے ہی عرضوں کو کو سوزو درد میشناسی حسر ماں باما چی زمانے نے کیا کیا اگر تمہیں نہیں معلوم آہم ہم بتاتے فرمایا کہ حسر ماں مہارا جاں بے گانا کرسر ماں مہاراج ماں بے گانا ہے مصطفی بیگانہ کر زمانے نے ہمارے ساتھ صرف یہ کیا ہے کہ ساری ملت اور ساری قوم کی نگاہیں سرکاریں دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہٹا دی ہیں اور ساری کی ساری قوم آوارہ ہو گئی آج اس قوم کے سرحانے اگر کوئی بھی اگر کوئی حکیم اور طبیب اس کے سراہنے بیٹھے اور بیٹھ کے کہے لاؤ بھائی ہم تمہاری نفس دیکھیں تمہاری بیماری کیا ہے تمہارا علاج کیا ہے, علاج کیا ہے تم تندرست کیسے ہو گے تو امام غزالی رحمت اللہ علیہ کے پاس بھی ایک حکیم آیا تھا آ کے بیٹھا تھا امام غزالی نے کہا ارے نالائق بے وقوف نہ تجھے نفس دیکھنی آئے نہ تو میری بیماری کو پہچانے تجھے پتا کیا ہے کہ بیماری فرمایا کہ اصسر من بر خیز اے نادی اصر بالی نے من بر خیز اے, نادا طبیب, بالی نے اے نادا طبیب درد مندے اسکورا دارو بجیدار اس قوم کی بیماری ایک ہی بیماری ہے اور وہ بیماری یہ ہے کہ یہ اپنے محبوب کی زیارت کا شربت پینا چاہتی ہے جب یہ قوم اپنے محبوب سے وابستہ ہو جائے گی تو سمجھنا کہ آپ یہ قوم تندرست ہو گئی بیماری یہ ہے کہ قوم کی نگاہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹ گئی میں <سؤال> نے <سؤال> نہیں کہا یہ اللہ م کے اس شعر کا ترجمہ کر لیجئے گا کہ اثرِ ماں ماراضے ماں بے گانا کر ازنگاہ مستفا بے گانا کرد اور میرے دوستوں محبت اسے کہتے ہیں محبت یہ میں نہیں کہتا کہ محبت کرنے والے سارے کے سارے جنید بغدادی اور شبلی ہوتے ہیں نہیں قصور سب سے ہوتے ہیں گناہ ہوتے ہیں اللہ م اقبال مرحوم کی ایک ان کا کتا یاد آیا فرمایا کہ تو غنی الحرد عالم من فقیر تو غنی الحر دو عالم من فقیر روز محشہ من رہا اے اللہ تیری بڑی شان ہے ہمارے سارے قصور آخرت میں معاف کر دے ہم محتاج ہیں آپ بے نیاز ہیں غنی ہر دو عالم من فقیر روزے محچر از من ہے یا اگر بی حساب ناگزیر اور اگر میرا مقدمہ اگر آ ہی جائے میدان حشر میں تو پھر میری ایک درخواست یہ ہے کہ میرا مقدمہ سرکار جو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں سے چھٹ کے پیش کیا جائے اس لیے میں مجرم ضرور ہوں مگر رسول اللہ کے سامنے ذلیل نہیں ہونا چاہتا فرمایا کہ یا اگر خساب گزیر از نگاہ مصطفیٰ پنا بگیر تو آئیے یہ معلوم کریں کہ واقع اصل محبت کسے کہتے ہماری اصل بیماری یہ ہے کہ ہمارے دل میں وہ محبت نہیں جو محبت حضور چاہتے آج ہمارے اور آپ کے دلوں میں ماں باپ کی محبت ہے کنبے اور قبیلے کی محبت ہے کاروبار اور جائیداد کی محبت ہے وطن اور قوم کی محبت ہے زبان اور تہذیب کی محبت ہے رنگ اور نفل سے محبت ہے لیکن آئیے اس واقعے کو سن لیجئے اور دیکھیے کہ محبت کرنے والے حضور سے کس طرح محبت کرتے تھے واقعہ مختصر ہے تین صحابی ہیں جن میں سے ایک کا نام ہے کابل مالک دوسرے کا نام ہے مرارہ ابن ربی تیسرے کا نام ہے ہلال ابن امیہ یہ تین بڑے جلیل اور قدر صاحبی ہیں لیکن چوک ہو اور وہ یہ ہوا کہ سن نو ہجری کے اندر ایک لڑائی ہوئی ہے بلکہ لڑائی کے لیے لشکر روانہ ہوا ہے نوبت لڑائی کی نہیں آئی اور وہ غزوہ غزوہ تبوک کے نام سے مشہور ہے تاریخ اسلام کے اندر <تصفح> اس سے پہلے قہد پڑ چکا ہے مدینے میں فاقے گزر چکے اسی لیے قرآن کریم کے الفاظ پر غور کیجئے کہ فرمایا کہ یہ تنگ دستی کا دور ہے فی ساطل ہوسرا تنگی ہے کسی کے پاس کچھ نہیں. تو میں نے عرض کیا کہ غلط سبوک میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تاجر نے یہ خبر دی کہ قیسر روم نے چالیس ہزار رومیوں کا ایک لشکر مدینے پہ حملے کے لیے بھیجا ہے اور کسی نے قیصر روم کو یہ غلط بات بتا دی ہے کہ پیغمبر اسلام کا انتقال ہو گیا ہے مسلمان سخت پریشانی میں ہیں ایک مرتبہ حملہ کیا جائے بس کافی ہے وہ چالیس ہزار رومیوں کا لچکر روم سے چل کر شام کے علاقے میں آ گیا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کیا آپ نے فرمایا کہ میری عادت نہیں کہ میں جگہ کا نام بتاؤں لیکن آج مجھے جگہ کا نام اس لیے بتانا ضروری ہے کہ جگہ بہت دور ہے شام کے قریب تبوک میں جانا ہے ساز و سامان کم ہے موسم گرمی کا ہے قط میں ہم مبتلا ہیں لہذا جتنی تیاری آپ کر سکتے ہو تیاری کر مختصر طریقے پہ ارت کروں گا یہی وہ غزوا ہے جس میں ابو بکر صدیق سے آپ نے پوچھا اے ابو بکر آپ اپنے گھر پہ کتنا چھوڑ کر آئے ہیں یہاں کتنا لائے انہوں نے کہا یا رسول اللہ جو کچھ تھا لے آیا ہوں گھر پر خدا کا اور اس کے رسول کا نام چھوڑا ہے سب لے آیا یہی بہت بھائی سن ہجری میں ہوا ہے اور ایک ہی سال سرکار جو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا ہے سن دس گیارہ کے شروع میں حضور دنیا سے تشریف لے گئے آخری غزوہ ہے یہ چنانچہ تیاری ہو گئی لیکن مدینے میں ایک مشکل ہے اور وہ مشکل یہ ہے کہ مدینے میں ایک بڑی تعداد منافقین کی ہے وجہ یہ ہے کہ یہاں پر یہود رہتے تھے اور یہودیوں میں سب سے زیادہ منافقین ہے ان لوگوں نے یہ سوچا کہ بھئی مسلمانوں کے ساتھ اسلام کو چھپانے کے لیے نماز وماز تو پڑھ لیتے جہاد میں کون جائے گا انہوں نے مسلمانوں کے پاس جا جا کر مسلمانوں کی ہمتوں کو پخت کیا انہوں نے جا کے کہا کہ آپ لوگ لڑنے کے لیے جا رہے ہیں آپ کو پتا ہے کس قوم سے مقابلہ ہے رومیوں سے ہے اور رومیوں کے مقابلے پہ اگر تم گئے تو بچ کے واپس نہیں آؤ مسلمانوں نے کہا کہ میاں بے وقوف ہوئے ہو بچنے کی نیت سے تو کوئی جاتا نہیں سارے شہید ہونے کی نیت سے جاتے ہیں بچ کے نہیں آئیں گے تو تو کچھ ہونا چاہیے یہ کیا بات کہی تم نے انہوں نے کہا کہ دیکھو پچھلے سال قہد پڑا ہے اور اس سال کی فصلیں تیار کھڑی ہیں اگر تم اس حالت میں چلے گئے تو اس سال کی فصلیں بھی تباہ ہو جائیں گی انہوں نے کہا نہیں ہمارا فلسفہ یہ ہے ہم خدا کا کام کریں خدا ہمارے کام کی نگرانی کرتا ہے ہمیں یقین ہے کہ اگر اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے ہم نکلیں گے ہماری فصلوں کو دنیا کی کوئی طاقت نقصان نہیں پہنچا سکے اتنا پختہ ایمان ہے روانہ ہو گئے منافقین دبک کے بیٹھ گئے اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہو گئے ہیں قاب ابن مالک مرارہ ابن ربی ہلال ابن امیہ یہ تینوں کے تینوں صحابی یہ سوچ رہے ہیں کہ ہمارے پاس اپنی سواری ہے اور صحابہ تو ایک ایک سواری پہ اٹھارہ اٹھارہ مجاہدین باری باری سے سواری کرتے ہوئے جاتے ہیں ہماری اپنی سواری ہے آج نہیں کل کل نہیں پرسوں جا کے ہم مل, لشکر میں مل جائیں گے آج کل آج کل میں یہ وقت گزر گیا اتنے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے گئے رومیوں نے جب یہ خبر سنی کہ پیغمبر اسلام حیات ہیں اور لشکر لے کر آئے ہیں تو رومی وہیں سے واپس ہو گئے لڑنے کی نوبت نہیں آئی اب جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے مناسب میں کھل بلی کیا کریں کوئی لگڑا ہوا جا رہا ہے کسی نے آنکھ بند کر لی ہے کسی نے کہا پٹی باندھ لی یا رسول اللہ میرے تو چوٹ لگ گئی تھی مجھے تو بخار آ گیا تھا میں اس وجہ سے نہیں جا سکا میں اس وجہ سے نہیں جا سکا کا بن مالک شریف لائے بڑے جلیل قدر صحابی ہے بدری ہے فضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں میں آ کر السلام علیکم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا لیکن جواب سے پتہ چل گیا کہ آج رسول اللہ ناراض ہیں آپ نے فرمایا کہ ہے کابن مالک تم جہاد میں کیوں نہیں شریک ہوئے کاب بھی مالک مالک کیسے میرے دل میں یہ خیال آیا ان بہت سے مناسبوں نے غلط غلط باتیں کر کے اپنی جان بچا لی میں بھی کوئی جھوٹ بات کہتا ہوں لیکن فرمانے لگے مجھے یہ خیال پیدا ہوا کہ اگر میں نے یہاں کوئی غلط بیانی کی تو میں غلط بیانی کر کے جاؤں گا ادھر اللہ کی طرف سے رسول اللہ سے وہی نازل ہوگی اور صحیح صورتحال بتا دی جائے گی میں ظلیر ہوں گا کیا فائدہ جھوٹ تو وہاں بولے یہاں بولا جا سکے انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ کوئی وجہ نہیں صرف وجہ یہ ہے آج اور کل آج اور کل کے اندر سارا وقت گزر گیا میں یہ سوچتا تھا کہ میری اپنی سواری ہے بس یہ وجہ ہوئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا خدا کا حکم ہے کہ قاب ابن مالک مرارہ ابن ربی ہلال ابن امیہ ان تینوں سے سلام کلام قیام سب بند کر دیا جائے کوئی مسلمان ان کے سلام کا نہ جواب دے نہ ان سے کوئی تعلق رکھے مالک کہتے ہیں کہ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میرے اوپر بجلی گر گئی اور یہ اندازہ نہیں تھا کہ رسول اللہ کی نگاہیں ہم سے کیا پھریں گی کہ زمین اور آسمان ساری کائنات پھر جائے گی یہ ہمیں اندازہ نہیں تھا فرمایا کہ ہمارے بڑے بڑے گہرے دوست یار غاز سلام علیکم کو جواب نہیں دیتا بات کرتے کوئی بولتا نہیں کوئی سنتا نہیں ابن مالک کہتے ہیں روتے روتے میرا برا حال میرے ایک بتیجے قتادا دیکھیے میرے دوستو محبت اسے کہتے ہیں محبت اسے نہیں کہتے کہ اگر کہیں قوم کا مسئلہ ہو وطن کا مسئلہ ہو زبان کا مسئلہ ہو دولت کا مسئلہ ہو جتنے بھی مادی مفاد آپ کے سامنے موجود ہوتے ہیں ان مادی مفادات کے پیش نظر اگر رسول اللہ کے حکم کو پیچھے ڈال دیتے ہیں اس کا نام محبت نہیں بھی. محبت اس کا نام ہے حضرت قسعہ بتیجے بن مالک ان کے باغ میں گئے السلام علیکم قتادا نے جواب نہیں دیا بن مالک نے کہا کہ اے قتادا سچ بتا میں نے کیا تجھ پر احسانات نہیں کیے قتادا نے کہا کہ خدا کی قسم آپ نے بہت سے احسانات کیے ہیں لیکن اس کائنات میں سب سے بڑے محسن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جب تک آپ سے وہ ناراض ہیں میں آپ کے سلام کا جواب بھی نہیں دوں کہاں کا چچا کیسا چچا کس کی قرابتداری کس کی رشتے داری فرمایا کے ہزار خیش کے بےگانہ الخدا باشد ہے تو اپنا مگر خدا سے بیگانہ ہے جو اپنا ہو اور خدا سے بیگانہ ہو وہ اپنا نہیں ہے جو غیر ہو اور خدا سے آشنائی رکھتا ہو وہ اپنا ہے ہزار خیش کے بے گانا خدا باشد سدائے یکتن بے گانا کاشنا باشد حضرت قطادہ نے انکار کر دیا صاف روتے ہوئے کاغذ مالک ہیں میں جب گھر کے دروازے میں داخل ہوا تو دیکھا کہ بیوی بستر اور سامان وغیرہ جمع کر رہی ہے میں نے کہا کہ تم کہاں جا رہی ہو انہوں نے کہا مجھے یہ پتا چلا ہے کہ سرکار دو عالم آپ سے ناراض ہیں میں بے شک آپ کی بیوی ہوں لیکن خدا کی قسم جب تک سرکار دو عالم آپ سے ناراض ہیں آپ کے گھر میں رہنا پسند نہیں کرتی میں گر گئی میرے دوستوں آپ نے اندازہ لگایا شوہر بیوی سے محبت کرے بیوی شوہر سے محبت کرے اولاد باپ سے محبت کرے باپ اولاد سے محبت کرے سے محبت کرے لیکن یاد رکھیے رسول کی محبت یہ ہے کہ جب خدا کا اور خدا کے رسول کا حکم آئے تو پھر یہ تمام کے تمام تقاضے اور رشتے سب کچ جاتے ہیں یہ اصل محبت ہے کیا وہ بیوی نہیں تھی لیکن اس بیوی نے کہا کہ مجھے اصل میں ایمان عزیز ہے آخرت عزیز ہے اللہ اور اللہ کا رسول اور آج کل کی عورتیں تو یہ سمجھتی ہیں میں نے ویسے ہی نہیں کہا ہے عورتوں کا یہ خیال ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آخرت میں پوچھا کہ تم نے پردے کے قانون پہ کیوں نہیں عمل کیا تھا تو کہہ دیں گے کہ دیکھو ہمارے میاں کا یہ نام ہے یہ پتہ ہے اس نے ہمیں منع کیا تھا اس سے پوچھو اور یہ خیال ان کا غلط ہے اس لیے غلط ہے کہ اگر صرف شوہر کے حکم دینے کی وجہ سے اگر عورتوں کی نجات ہو سکتی ہے کہ بھئی شوہروں نے منع کیا تھا اللہ نے عورتوں کو شوہروں کا غلام نہیں پیدا کیا ہے اور شوہروں کا کیا ایک قانون دے دیا ہے لا علیہ مخلوق انفی ماسیت الخالق یاد رکھیے کسی مخلوق کی کسی مخلوق کی میں نے اس لیے کہا کہ چاہے وہ مولانا صاحب ہوں چاہے وہ پیر صاحب ہوں چاہے وہ والد بزرگوار ہوں چاہے شوہر نامدار ہوں چاہے استاد ہوں کوئی ہو کسی مخلوق کی اطاعت نہیں کرنی ہے ایسی چیزوں کے اندر جس میں خدا اور خدا کے رسول کی نافرمانی ہوتی ہو اگر کوئی بیوی جانتی ہے میرے شوہر نے حکم تو دے دیا ہے لیکن آخرت میں میرا یہ جواب چلے گا نہیں تو ان کو بھی سوچنا چاہیے شوہر صاحب کو بھی سوچنا چاہیے میاں محبت کرو اخلاص کے ساتھ اخلاص کی محبت یہ ہے یہاں آپ نے ایئر کنڈیشن کمرہ اس کو دے دیا یہاں آپ نے ریشمی کپڑے بنا دیے یہاں آپ نے اس کو سونے کے زیورات آپ نے ہیرے اور جواہرات پہنا دیئے لیکن آخرت میں آتیش جہنم سے بچانے کا کوئی انتظام بھی کیا اگر آتیش جہنم سے بچانے کا کوئی انتظام نہیں کیا تو بھائی میں تو اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں کہ یہ شاخ کی محبت ہے خدا کی قسم یہ خود کرتی ہے محبت نہیں آپ نے اگر اپنی اولاد کو ہر طریقے سے کھانے کمانے کے قابل بنا دیا ہے ایمانداری سے بتائیے آج بھی اب آپ اپنی اولاد کو کسی تکلیف میں دیکھیں آپ کا دل اندر سے کتنا بے چین ہوتا ہے کیا آخرت میں آپ اپنی اولاد کو دیکھیں گے نہیں ستائیس میں پارے کو اٹھا کے دیکھیے اڑانے کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارساد فرمایا کہ اہل جنت جب جنت میں جائیں گے یہ خون کی محبت بھی عجیب محبت ہے وہ کہیں گے فرشتوں سے کہ ہماری اولاد کہاں ہے اگر وہ مشرک اور کافر ہوتی تو ہم پوچھتے نہیں وہ تو ہمارے ساتھ نماز کو جاتے تھے ہم نے تو انہیں قرآن پڑھایا تھا وہ روزے نماز کے پابند تھے یہاں نظر نہیں آتے ملائے حق تعالیٰ سے عرض کریں گے کہ اہل جنت اپنی اولاد کو پوچھیں ہم تعالا فرمائیں گے کہ جاؤ ان سے کہہ دو کہ تمہاری اولاد صاحب ایمان تھی صاحب عمل تھی وہ بھی جنت میں لیکن ان کا درجہ تم سے مختلف ہے نیچے ہے ان کا درجہ اطمینان رکھو وہ تمہارے ساتھ جنت ہی ہے تو وہ کہیں گے اے اللہ انہوں نے اور ہم نے عبادت تو بے شک خدا کے لیے کی تھی لیکن قدرتی بات ہے کہ اولاد کو اپنے سامنے دیکھ کے دل ٹھنڈا ہوتا ہے حق تعلیم ارشاد فرمائیں گے کہ ان کا دل ٹھنڈا کرنے کے لیے ان کو نیچے کے درجے میں لے جاؤ یہ شان کریمی کے خلاف ہے اس لیے ان کا دل ٹھنڈا کرنے کے لیے ان کی اولاد کو بھی اوپر کے درجے ملے آپ ایمانداری سے بتائیے اکبر الہ آبادی مرحوم نے کہا کہ نہ نماز ہے نہ روزہ نہ زکات ہے نہ حج ہے تو خوشی پھر اس کی کیا ہے کوئی جلد کوئی گز ہے اگر یہ محبت کا چڑا پھر ہمارے اندر جل جائے انشاءاللہ پھر نور پیدا ہوگا اور ہماری پھر اصلاح ہو جائے گی میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے اس لیے میں نے معذرت کر دی تھی کہ میں زیادہ وقت آپ کا نہیں لے سکوں گا اس لیے میں معافی چاہتا ہوں دعا کیجیے کہ اللہ ہمیں اور آپ کو سب کو فالكارب عالم صلى الله عليه وسلم في محفة تكاة المحفة أنت لا ترسلوا لنا بعد الهدى السلام من لكمك رحمة الله إنك أنت, أنت الشبيع اللهم أعزني الإسلام والإسلام. اللهم أعزني الإسلام وإسنين. اے اللہ مسلمانہ نے عالم کو شوقت خلقا ادا کرنا اے اللہ مسلمانوں کو دین پر چلنے کی توفیق تفریح ادا عالم اسلام کو دشمنوں کے فتنے اور شک محفوظ کرنا اے اللہ پاکستان کو استحکام اور بکائے غوام عطا کرنا اے لاہ بے روزگاروں کو جائے روزگار ادا فرما پریشان خالت کی پریشانیوں کو دور کرنا اے اللہ بیماروں کو شفاء اور تندرست ادارا علما حضرت مولانا شام الفتانوی عشق رسول کی حقیقت بیان فرما رہے تھے تیار کردہ پاک ریکارڈنگ سینٹر دکان نمبر اے چوراسی پہلی منزل کریم سینٹر زیب السا سٹریٹ صدر کراچی یاد رکھیے نامور قرا حضرات کی تلاوت مشہور و معروف حمد و نعتیں ممتاز علمائے کرام اور اکابرین کی تقاریر کے گرہ قدر کے سٹوں کا مرکز پاک ریکارڈنگ سینٹر دکان نمبر اے چوراسی پہلی منزل ترین سینٹر زیب النسائی اسٹریٹ صدر کراچی فون نمبر پانچ چھ سات آٹھ ایک دو تین